أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا سورہ انفال کی آیت نمبر بیالیس کی تلاوت کی گئی ہے اس آیت میں چند الفاظ ہیں جنہیں سمجھ لینا ضروری ہے سب سے پہلا لفظ ہے عدوہ عدوہ کہتے ہیں کنارے کو دوسرا لفظ ہے ا دنیا دنیا کہتے ہیں قریب چیز کو دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی فنا قریب ہے یہ ختم ہونے والی ہے جتنی بھی دنیا کما لو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے القسوا کسوا کا مطلب ہے دور اور رقبو رقبن کہتے ہیں قافلے کو راکبن رقابن سوار لوگوں کو کہتے ہیں اور رقبن قافلے کو کہتے ہیں مرکبن گاڑی وغیرہ کو کہتے ہیں گاڑی گھوڑا جس پر انسان سوار ہوتا ہے اسفل نیچے کو کہتے ہیں میات مقرہ وقت کو کہتے ہیں آپ کسی کے ساتھ ایک وقت پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ہم کل دس بجے ملیں گے تو یہ دس بجے کا جو وقت ہے یہ میاد ہے بئی نہ بئی نہ کہتے ہیں دلیل کو اب ان الفاظ کے بعد آپ ترجمہ سنیں گے تو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی دراصل یہاں پر جنگ بدر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جنگ بدر کے وقت کافروں اور مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی اور اس صورتحال میں اللہ تعالی نے آپ لوگوں کی کیسے مدد فرمائی یہ بات اللہ جل جلالہ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو کہ حالت کتنی زیادہ خراب تھی اس کے باوجود اللہ جل جلالہ نے امداد کی تو آج بھی حالات چاہے جتنے بھی خراب ہو جائیں اللہ تعالی میری آپ کی اور ہم سب کی امداد و نصرت کرنے پر قادر ہے بات سمجھ میں آ گئی ان تم بلود دنیا یاد کرو اس وقت کو جب آپ لوگ مدینے سے نزدیک تھے مدینے سے نزدیک والے کنارے پر تھے وہ ہم بلودا اور وہ کافر مدینے سے دور والے کنارے پر تھے اور رقب اسفل امن اور وہ جو قافلہ تھا نا تجارتی وہ نیچے چلا گیا تھا یعنی آپ لوگوں سے بچ کر جا رہا تھا تم لختلف تم فلمی اللہ سبحان تعالیٰ فرما رہا ہے کام سب میں نے برابر کیا کیونکہ اگر تم لوگ آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر اختلاف ہو جاتا کیونکہ کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ کہتا ولا کل اللہ امرن کا نفولا لیکن اللہ کو کر ڈالنا تھا ایک کام جو کہ مقرر تھا ایک کام جو کہ مقرر تھا اور طے ہو چکا تھا اللہ نے اس کو کرنا تھا اس لیے آپ یو کہیں یا این کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آج بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستان کی حکومت یہ چاہتی ہے اور افغانستان کی حکومت وہ چاہتی ہے امریکہ یہ چاہتا ہے اور برطانیہ وہ چاہتا ہے لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے کیا ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے لیا لکھا منہ لکا امبئینہ منہیا امبئینہ یہ جنگ اللہ تعالی کیوں کروا رہا ہے سبحان اللہ انسانوں کو انسان کیوں قتل کر رہے ہیں آج لوگ کہتے ہیں نا کہ امن و امان کے ساتھ زندگی گزارو خیر ہے کہ ذلیل ہو جاؤ خیر ہے کہ تمہاری عزت لٹ جائے خیر ہے کہ تم رل جاؤ خیر ہے کہ تمہاری آخرت تباہ ہو جائے امن و امان کے ساتھ رہو خون نہ بہاؤ آج کل اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں نا. اگرچہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ دن میں ناشتے سے پہلے جب تک ایک ہزار آدمیوں کو قتل نہیں کرتے ان کو چائے کا مزہ تک نہیں آتا یہ امریکہ والے یہ یورپ والے یہ خبیص یہ جہنم کے کتے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے اور جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ یہ جنگ کیوں کرواتا ہے انسان انسان کو کیوں گولیاں مارتا ہے انسان انسان کو کیوں قتل کرتا ہے لیا لکھا منحل کا امبئینا تاکہ مرے جس کو مرنا ہے دلیل قائم ہونے کے بعد منحیا امبئینہ اور جیے جس نے جینا ہے دلیل قائم ہونے کے بعد دلیل قائم ہو چکی ہے اللہ کا پیغمبر تمہارے سامنے موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دین کی دعوت دے دی ہے ان کے مہاجر صحابہ تمہارے سامنے موجود ہیں ان کے انصار صحابہ تمہارے سامنے موجود ہیں انہوں نے اس دین کو قبول کیا ہے تو تم کیوں قبول نہیں کرتے جو سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اس سر کو کاٹ دینا چاہیے لیا کامن اکام بینا تاکہ ہلاک ہو تاکہ مر جائے جس نے مرنا ہے دلیل کے قائم ہونے کے بعد دلیل قائم ہو چکی ہے تو مرنے والے مر جائیں منحم بینا اور جیے جس کو جینا ہے دلیل کے قائم ہو جانے کے بعد اللَّهَ سمیون عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے اللہ تعالی کو ہر چیز کی خبر ہے ہر چیز کی خبر ہے اس کو اللہ سنتا ہے جو آہستہ آہستہ جو ٹک ٹک ٹک ٹک ہو رہا ہے نا اس کو بھی اللہ سنتا ہے اندھیرا ہو غار ہو اس غار کے اندر ایک چیونٹی ہو اور وہ چیونٹی چل رہی ہو اس چیونٹی کی آہٹ کو بھی اللہ سنتا ہے اللہ اکبر اس چیوٹی کو اللہ دیکھتا ہے اندھیرے کالے غار کے اندر اس کالی چیونٹی کو اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اس کی ضرورت سے باخبر ہے اس کو رزق پہنچاتا ہے تو کیا میں اور آپ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم اتنے سارے جو مجاہدین ہیں اتنے سارے جو مہاجرین ہیں بیگانوں نے تو انہیں مارا ہی مارا آج اپنے بھی ان سے مکر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالی ہمیں نہیں دیکھ رہا کیا اللہ تعالی ہمارے حالات کو نہیں جانتا کیا اللہ تعالی ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا کیا اللہ تعالی ہماری باتوں کو ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا وہ سنتا ہے وہ جانتا ہے اب دیکھیں اللہ تعالی نے کیا ترتیب بنائی کافروں اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی مت کرو لوگ کہتے ہیں کہ قتل و قتال مت کرو لوگ کہتے ہیں کہ خون مت بہاؤ بس ضلیل ہو جاؤ اور زندگی گزارو ٹیپو سلطان رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے آج لوگ ذلت کے ساتھ بد بختی اور کمبختی کے ساتھ تاوتوں اور بدماشوں کی حکومتوں میں ان کے سائے تلے سو سو سال زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم شیر کی طرح ایک دن کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں عزت کے ساتھ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے, بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے اللہ تعالی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ کروانا چاہتا ہے کلیلہ آپ یاد کریں اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ آپ کے خواب میں کافروں کو دکھاتا ہے کم تعداد میں آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کافروں کی تعداد تھوڑی ہے ولو کہ تم و تنازع تم فی المری ولا کن سلم اور اگر اللہ تعالی آپ کو دکھا دیتا کہ یہ کفار بہت زیادہ ہیں لفشیل تو آپ لوگ ہمت نہ کرتے ڈر جاتے ولا تنازع تم فلمری اور لڑنے اور نہ لڑنے کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ولا کن اللہ لیکن اللہ نے بچا لیا کسی سے آپس کے جھگڑے سے اور اختلافات سے بچا لیا ان نہ علی ممبدات اس لیے کہ اللہ تعالی دلوں کے اندرونی حالات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے آج لوگ بہت قسم قسم کے مکر ہیلے بہانے اور سازشیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے اللہ کو آپ کے دل کے اندر کی باتوں کا بھی علم ہے چونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ اگر کافروں کی زیادہ تعداد کا مسلمانوں کو علم ہو جائے تو ہو سکتا ہے مسلمان کم ہمتی کریں ڈر جائیں اور آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھلائی کیوں اس لئے کہ اگر زیادہ دکھلائی جاتی تو آپ لوگ کم ہمتی کرتے ڈر جاتے اور آپس میں اختلاف ہو جاتا اللہ تعالی آپ کے دلوں کی باتوں تک کو جانتا ہے اللہ اکبر